بسم الرحمن الرحمٰن ذہیم الحمد للّہ بلعلمینصلۃ والسلام علیہ سید المبل سلیم قال اللہ تعلیٰ و تبارہ کا فی القرآن المجید و الفرقان بسم اللہ الرحمن الحیم مثینکون فی صبی کما صلحبن فلمی شاہ و اللہ واسین لهم اجرهم اند ربهم ولا خوف ولا هم يحزنون معروف و خیرو منصد یا توحا اذا و غنیم یا و مث واب فر كل ما قسب وافرین و مسلفون واطا و تصبی تم انف سہم کم صل جنتی جنتنطن اصابہ وابل فعت اُلا فین فعلم یوسب وابل فتل وبا بات بصیب آ یوتو آہا دکم انت کن لہو جن تم من خیل و آنا بن تجری بن تہت انہار لہو فیحہ من کل ثمارات و اصابہ ال کے بہ و ضوریۃ تم دعافا فصابہ اے سار فیح یا ایوہ اللزین آمنوا انفکوا من تیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمم القبیس منہو تنفکون منہو تنفکون و لستم بیاخذیہ اللہ ان تغمدو فیہ و عالمو ان اللہ غنی حمیل الشیطان یائدکم الفکر و یامرکم بالفحشا واللہ یائدکم مغفرتا منہو و فضلہ واس عم یوتل حکمت حکمت فقت اوتی خیرن کثیر و ما یزکر فقطن ذکت ان تبدیل وا و تو حلف کرا فو و خیر و كفر عان کم سیات و ماتون خبیر علی کا شاہ و مات و ماتو نا اللبت و ماتن فکو من خیر وفا وان تم لات لا الینا افسل قیمہ در بن فل عرت مات الزمار صد اللہ عم صد رسول الحم نبی الکریم الرعف الرحیم اللّہ منوب نابل بالقرآن وضین اخلاق بالقرآن قرآن واد خل الجن طب القرآن و نَچن من منار بل قرآن اللہ تعالیٰ و تبارہ شان حبیب مخبرم ان اللہ و ملا على و یا یازین آمنوا وسل علیہ وسلم و تسلیمہ السلاۃ السلام علیہ گیا رسول ابا والا علی گاصحابغیا محبوبہ رقب العالمی وسلام علیہ گیا راحت العاشقی ولا علی گوا الحاب گیا محبوبہ رب العالمی تمام حمد و صناف تعریف و توصیف اللہ جلا مجت الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش ہاتھ بھی اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم وصول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیو مال کے رقاب امم فخر ارب و اجم والیے کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان سجاں سر ورے لالا رُخاں نی رے تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تطمائےائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوائے سبھے اظل نور ذاتِ لم یزل باعث رقوین عالم فخر آدم و بنی آدم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 زب احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت البقرہ سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہیں کے ضمن و میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ جلا شانو کی بارگاہ میں بسمی میں قل دعا ہے کہ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمایا ارشاد فرمایا مسل يُنفِقُونَ فِي اللہ فی اموالہ سبیلّہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کا مسال حب دن ایک ایسے دانے کی طرح ہے امب تب آسنا بلا جس نے سات بالیں اگائیں فی کل سم بولا تن تو اور ہر بال میں سو دانے ہیں واللہ ہو لمن یشا اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے دگنا کر دے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 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سم الا یوتھ بے ان پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے منم والا احسان جتلا کر اور نہ ازیت دے کر جو رائے خدا میں دے دیا سو دے دیا یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھڑا برباد کر لیں من اور ازا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا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 ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر ازیت پہنچا کر الناس عذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین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 کہ ف ماسال ماسال اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے ایسے چٹان کی طرح ہے علی ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہو فصابہ تو اس پر زوردار پانی پڑے می بس سے کا سلدا تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے اب مٹی پڑی تھی لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا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 اور موسلا دار بارش برسے تو وہ گرد ختم پتھر کا پتھر اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے ناما اعمال میں یہ یہ نیکی ہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نام مال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا واللہ لا دل کو مل کافرین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا فکر یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا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 جو اس مرتبے کے اندر درجۂ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا آقا کریم نے پوچھا ما اب کہتا لیہ یا اب بکر ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو کہا اب کہ حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں میرے گھر بھی آپ ہیں وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے اللہ یہ ہے وہ استقلال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 اس میں ان کی رہائش تھی بچے بھی تھی اب اس کے قریب کھڑے ہو کے اس کی اگر واقع اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ان کی بیوی اور ان کی اور کے بچے اس بار میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اخروجی اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے آگے کو انتظام کیا ہے بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا بچوں کو لیا باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے اب دہدا اے دہدا کہ ابو تو نے بڑا نفے والا سودا کر لیا ہے بڑے نفے والا سودا کر لیا ہے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 بے رب جو اونچی جگہ پر ہے وابلن جس کو موسلہ دار بارش پڑی اونچی جگہ پہ محلے کو بارش بھی موسلا دار تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا اس کی مثال جس نے تصویط قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا فعلم اس سے بہا اگر اس کو وہ موسلا دار بارش نہ بھی پہنچے تو اوس کا پڑنا شبنم کے قطروں کا گرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہوگا چونکہ وہ ایسے پوائنٹ پر باغ ہوگا ہے ایسی اونچی جگہ پہ ہوگا ہوا وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا والله بما تعملون بصير اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کون کس نیت سے اس کی راہ میں پیش کر رہا ہے ايا واد دو احدکم ان تقون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار اب پھر اس کی مثال پیش کی جانے لگی ہے جو ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو اپنے مال کو پیش کرتا ہے مال بھی ہاتھ سے گوایا اور فائدہ بھی کچھ نہ کی اس کی مثال دی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے یہ استفاہ منکاری ہے یعنی کوئی پسند نہیں کرتا کیا ان تکونا لگ جنتن کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیل وعانابن خجوروں کا اور انگوروں کا تجری من تحتہ الانہار اس باغ کے نیچے نہریں بیٹی ہوں پانی بھی وافر ہو۔ لہو فیحا منکل سامات اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو وہ اصاباہل کے اور جس کا باغ ہے اس کو بڑھاپا آ لے وہ بوڑھا ہو جائے باغ جوان ہو گیا بندہ بوڑھا ہو گیا وا لہو ضرور اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے ہیں آپ بوڑھا ہے باغ جوان ہو گیا اور باغ میں بھی ہر شے ہے پھر کیا ہوا؟ تو اس باغ میں ایک ہوا کا بگولا داخل ہوا فیہ نارن جس بگولی میں آگ تھی فہ تارا تو وہ باغ جل گیا بندہ بوڑھا ہے بچے چھوٹے ہیں باغ پروان چڑھا ہوا تھا اور ایسی آگ آئی کہ باغ جل گیا بتائیے اس شخص کی حالت کیا ہوگی بوڑھا ہے آگے باغ لگا نہیں سکتا بچے کام اٹھا نہیں سکتا باغ زندگی بھر کی کمائی تھی وہ جل گیا اسے آسرا تھا اس باغ پر بتا اس کی کیا قیفیت ہوگی؟ کہا ایسے ہی جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے نیکیوں کا باغ ہے کل قیامت کے دن ملے گا لیکن جب اس دن دیکھے گا تو وہ باغ جلا ہوا ہے تو جس طرح اس شخص کی ہوتی ہے اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی حالت وہ ہوگی کہ میں نے ریاکاری کے مال خرچ کیا اور مجھے اس کا کوئی سلا بھی نہ ملا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 تشریح کے اندر علماء نے تین چیزیں بیان فرمائی ایک حلال ہو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو پھر عمدہ ہو جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کر دو اللہ تعالی نے اگے فرمایا و لا تيمم الخبيث من ہو تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو تن سے کہ تم خرچ کرو اس کو ولستم باخذی ہے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 سراج الامه امام العائمه اپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا آپ کو ارشاد فرمائے کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو اسے بھی بلا لو بچوں کو بھی بلا لو لیا گیا کہا میاں وصیت نامہ پڑھو وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ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 شیتانو یا کم الفکر ویا مور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی ویا مرو کم اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے کنجوسی ہے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 پھر دیکھتے ایک دیکھتے ٹیوب ویل آگئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے وہ جو کومے تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا لیکن اب کہیں کوئی پرانا کونہ ہو تو وہاں جا کر دیکھو ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندہ ہو چکا ہے سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے پانی وافر تھا شفاف تھا کسیر تھا پاکیزہ تھا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 مطلب کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے وہ خیرن کثیرہ اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی وماں إِلَّا أُولُو اللہ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے عقل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں وَمَا تم میں نافقت اور نظر تم میں نظر اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو بے شک اللہ فعم اللہ یا بے شک اللہ اسے جانتا ہے وما من اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ان اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے فن تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ انتخوہ اگر تم انہیں چھپا لو وہ تو حل فکارا اور غریبوں کو فقارا کو دو فہوبہ خیت اللہ تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے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 تو وقت قریب نے وقت فرمایا تھا مان سننا فی الاسلام میں سننا تن حسنا تن فالہو عجروہا جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو راج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر عطا فرمائے گا اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا عجر بھی اسے عطا فرمائے گا تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے دوسرا اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیاں کرتے ہیں تو اس سے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 تم صدقہ دے سکتے ہو لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون؟ اللہ زینہ وہ فقیر لوگ فی صدی اللہ جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے اس سے مراد احسرو فی صبی اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفا لیے ہیں یہ چار سو کے قریب صحابہ تھے تین سو سے لے کر چار سو تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے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 کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں ان کے گھر جا کے ان کی آنت کر کے آئے اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا تعارفی محبوب تو, تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے نا رت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ ہو باہر آ کے بیٹھ گئے کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی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 آئی میں بھوک لگی ہے ہاں حضور بھوک لگی ہے مسئلہ یہی تھا کہتے آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ پھر وہ روایت آپو لاما سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے اجازت دی حضرت ابو حیرا فرماتے ہیں, میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا کہا ابو حرارہ جاؤ جو صوفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. میں سوچا وہ تو ستر ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا کہا اب ان کو پلاؤ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک بھی کم نہ ہوا.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 اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ زین فکون اور وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں دن میں چھپ کر اور ضائع اللہ تعالیٰ جل شان کے ہاں ان کا اجر ہے اور نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے حضرت متضیٰ کے پاس چار درم تھے